بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے الف ناؤ برابر ہے چاہے تم انہین ڈرا یا وہ آمان لانی کے ناؤ